مغفرت اور رحمت مانگو قبفر ورحم عندر الرحمین ترجمہ اے میرے رب معاف فرما اور رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے یہ بہت مؤثر اور میٹھا استغفار ہے اور قرآن مجید میں حکم فرمایا گیا ہے کہ کہو ربغغ فرور تخیر الواحمین <تصفيق> وہ جو کچھ دینا چاہتے ہیں اسی کو مانگنے کا حکم فرماتے ہیں مغفرت اور رحمت مل جائے تو اور کیا چاہیے